صلو علی صلو اللہ تعالی علی محمد فالحبیبارک رمضان المبارک کی اکیسویں مبارک شب اور پاکستان کے شہر باب المدینہ کراچی اور اس میں موجود مقام متبرک مقام متبرک مقام خیزان مدینہ کے اسٹوڈیو مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں حاضر خدمت ہوں اور تراحی کے بعد کا وقت ہے الحمدللہ اور دنیا کے دیگر خطوں میں مختلف اوقات اور مختلف تاریخیں بھی ہوتی ہیں رمضان اپنی بہاریں لٹا رہا ہے اور چونکہ مدنی چینل دنیا کے مختلف خطوں میں دیکھا جاتا ہے لہذا آپ کو اپنی اپنی تاریخیں اور مقامات مبارکہ جو رمضان مبارک کے آپ گزار رہے ہیں مبارک در مبارک ہوں اللہ تبارک و تعالی عز ازا وجل ہمیں اس مبارک مہینے کی جس کی اب چند ہی ایام باقی رہ گئے ہیں اس سے خوب خوب تمتو یعنی فائدہ حاصل کرنے کی توفیق رفیق ادا فرمائے اور بالخصوص آخری اشرہ مبارکہ میں موجود شب قدر کی جو تلاش کا ہمیں حکم ہے اس کے لیے بھی ہمیں خوب خوب کمر بستہ ہونے اور سنجیدگی کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ اس کو اس گہرے مراد کو اس قیمتی نایاب موتی کو اس انعام کو پانے کی اور اس کے لیے محنت اور کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی توفیق ہے اور جن نصیبوں والوں کو یہ سعادتیں مل رہی ہیں آخری عشرے کی تلاش شب قدر کی تلاش کا موقع مل رہا ہے انہیں یہ سعادت بھی مبارک ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس انعام کی جی قدر کرنے اور اس سے ضائع ہونے اور اس کی محرومی سے کیونکہ فرمایا گیا کہ جو اس سے محروم ہوا وہ محروم ہی ہے تو محروم بننے سے ہمیں محفوظ و معمون فرمائے برکتوں میں برکتیں پانی کے لیے اور نور پر نور کا ملمہ چڑھانے کے لیے دعوت اسلامی الحمدللہ رمضان المبارک کے مبارک ایان میں علم دین کی بہترین محافل انعقاد کرتی ہے تربیتی اعتکاف کے زوردار سلسلے ہوتے ہیں اور اب چونکہ آخری عشر وبارکہ ہے تو تربیتی اعتکاف کے مختلف مقامات پر سلسلے ہوں گے اور این ممکن ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھنے جاتے ہوں وہاں مبلغین دعوت اسلامی موۃ قین کا تربیتی اعتکاف کروا کر ان کی تربیت کا ان کو آخرت کی تیاری کا دین کے قریب لانے کا جو ہے وہ بغیر کسی لالچ اور غرض کے اللہ تعالی کی رضا کے لیے کوششیں کر رہے ہوں گے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے ضرور ان کی صحبتوں میں بیٹھیے گا اور جو ہے وہ کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت رنگ چڑھاتی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ عز و جل مدینہ کا رنگ چڑھنے کی کبھی امید ہے اور موقع اور مبارک سعادتیں بھی ہیں اور یوں ہی مدنی مذاکرے نامی علمی محفل کے ذریعے جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی مبارک جو ان کی سوچ ہے اور شریعت مظاہرہ کی جو تعلیمات ہیں اور جو احتیاط اور ورا اور تقوی ان کی شخصیت کا خاصہ ہے پھر جو تجربات ان کو مختلف یعنی کثیر ہا کثیر لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے اور انہیں سمجھاتے ہوئے ہوئے ہیں تو اتنی کامپریہنسو بیانیہ الحمد للہ ان کی زبان مبارک سے ہمیں ملتا ہے اور علماء کرام کے جو یعنی گروہ مبارک ہے چند افراد ہیں وہ بھی جھرمٹ میں موجود ہوتے ہیں اور الحمد ہمیں حدیثوں قرآن کی آیات اور دیگر بزرگان دین کے اقوال اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی پیارے ملفوظات اور مدنی پھول ان کی زبان مبارک سے سننے کو ملتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ جیسا ہی اسلامی بھائی ہو جس سطح کا ان کا کلام ایسا ہوتا ہے کہ لو کیلیبر ہو یا ہائی کیلیبر سمجھ میں سب کو آ جاتا ہے تو اتنے بہترین استاد اتنے بہترین شیخ کے ملفوظات سے محروم نہیں رہنا چاہیے تو ان کی زبان مبارک کی تاثیر سے اپنے قلب کو ضرور روشن کرنا چاہیے تو مدنی مذاکرے کا ہی آغاز کا سلسلہ ہے حزب روایت ہم آپ کی خدمت میں کچھ مدنی پھول بھی پیش کرتے ہیں اور قلوب کو گرمانے اور تیار کرنے کے لیے بھی کوششیں کرتے ہیں مدنی مذاکرے کے لیے تو آج کا جو مدنی پھول ہے اس کے تعلق سے ایک واقعہ شیئر کروں گا کہ ایک شریف انتہائی معزز مکرم مقدس بابرکت اور ایک نجیب ترین خاتون مبارک ایک اونٹنی پر سوار ہیں اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب سفر فرما رہی ہیں اور جس مقام سے سفر کا آغاز کر رہی ہیں وہاں دشمن موجود ہیں جو ان کے خاندان کے ماشاء اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آمد بھی ہو گئی ہے ماشاء اللہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس مقام سے سفر کرتی ہیں یہ وہاں ان کے دشمن موجود ہیں ان کے خاندان کے جانی دشمن موجود ہیں اور انہیں اپارچونٹی ملی ہے کوششیں انہوں نے کی ہیں موقع دیکھ کر یہ ایک ایسے شہر کی طرف سفر فرما رہی ہیں کہ جہاں ان کے خاندان کے افراد بھی موجود ہیں اور وہاں حفظ و امن کی صورت حال بھی کئی گنا زیادہ بہتر ہے اور ظاہر ہے کہ جس عالم میں یہ سفر کر رہی ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو اتنے میں کچھ دشمن جو ہیں وہ ان کو گھیر لیتے ہیں اور انہیں روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور حبار بن اسود قریشی یہ جو شخص ہے یہ اپنا نیزہ اس نجیب و مکرم و معزز مقدس عظیم ترین خاتون مبارک کی طرف بڑھاتا ہے تو وہ نیزہ انہیں لگتا ہے اور یہ اونٹ پہ چونکہ سوار ہیں تو اونٹ سے گرتی ہیں نیچے ایک نیچے پتھر ہیں ظاہر ہیں تو پتھر پر ڈائریکٹ گرتی ہیں اور ظاہر کے اونٹ سے گرے اور چوٹ لگتی ہے اور حمل شریف کی حالت ہے ذرا تصور کیجئے گا ایک تو وہ غم اور وہ جو خوف اور وہ جو وہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے اس سٹی کا اس کا جو عالم ہے اور پھر موقع ملنے پر وہ اس شہر سے دوسرے شہر کی طرف جانا راستے کی سفر کی تکالیف اور جو حالت مبارکہ حالت ہے جو جو ظہری حالت ہے بدن کی جس اسٹیج پہ ہیں یہ وہ بھی ذرا تصور میں لائیے اتنی ساری تکلیفیں اور پھر حالت ایسی اور اس پر پھر دشمن گھیر لیں اور دشمن گھیر کر یعنی مرد ہیں اتنے سارے مرد ہو کر ایک خاتون کے اوپر ایک جو ہے وہ اس طرح سے حملہ کریں جو اتنی نجیب اور معزز اور مکرم ہے انہیں نیزی کی انی ماری جائے نیزا انہیں گھونپا جائے اور وہ خاتون مبارک جو ہیں وہ اونٹ سے نیچے تشریف لائیں پتھر پر گرے حالت مبارک یہ ہو کہ حمل کی حالت ہو شدید صدمہ یعنی شدید چوٹ لگے اور جب یہ اس شہر پہنچیں تو اسی صدمے کی تاب نہ لاتے نہیں یہی جو صدمہ ہے یہی جو چوٹ ہے وہ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کا سبب بن جائے میں کس کی بات کر رہا ہوں پتہ میں جن خاتون مبارک کی بات کر رہا ہوں وہ شہزادی رسول حضرت خطیجۃ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے مہکتے پھول حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کر رہا ہوں پیارے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی صاحبہ کی بات کر رہا ہوں وعلیکم السلام و رحمت اللہ و احمد محمود بھائی تشریف رکھیے تو شہزادی صاحبہ جو ہیں شہزادی صاحبہ مکے میں تشریف فرما تھیں اور مکے میں ان کے بابا جان رحمتی عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے تک کی سازشیں املاً رونما ہو چکی ان کے خاندان اور ان کے جو بابا جان ہیں ان کے اوپر اور ان سے جو متعلقین ہیں مظالم کے کنٹینیوس باہر توڑے جا چکے اور جو ان کی تکلیف کا سامان ہے وہ جو ہوا ہے وہ جو پڑھتے ہیں تاریخ و سیرت مبارکہ کے واقعات پڑھتے ہیں جانتے ہی ہیں اب جب یہ اس حالت میں انہیں موقع ملتا ہے اور یہ سفر کر کے ہجرت کر کے مدینہ شریف جانے لگتی ہیں تو راستے میں انہیں اس طرح سے گھیرنا اور پھر وہ جو ہے وہ اس طرح حملہ ہونا اور حبار بن اسود قریشی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں تو اب ہم تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ ہو ہی کہیں گے لیکن اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے اور حملہ ہونا اور خیر یہ یعنی ان کا نیچے زمین پہ تشریف لانا چوٹ لگنا تو وہ صدمے سے جو ہیں وہ دنیا سے پردہ فرما گئی بہرحال یہ ہوا جو فتح مکہ شریف ہوئی جب تو یعنی ظاہر ہے کہ اب یہ جو ہبار میں نصوت تھے انہیں پتہ چل گیا کہ اب یعنی میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس نے جو ہے نا شہزادی رسول پر جو ہے وہ انیزے کا وار کیا تھا اور میری ہی وجہ سے وہ نیچے تشیف لائیں چوٹ لگی اور اسی چوٹ کی بنا پر دنیا سے پردہ بھی فرما گئیں اب ظاہر ہے کہ مسلمان میرے ساتھ کریں گے کیا یہ تو سمجھدار ہی ہے نا کے کیا ہوگا جذبات کا عالم اب یہ چھپتے پھریں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تو حتیٰ کہ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ایک مشہور ملک ہے اس دور میں بھی ہے مشہور ملک وہ کہ یہ وہاں جو ہے نا مکے سے بھاگ کر وہاں چلے جائیں گے کیونکہ ان کو تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں تو جب پیارے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیرانا آئے یعنی پہلے تو یہ بھاگتے رہے بھاگتے رہے بھاگتے رہے حتیہ کے جب پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم جیرانا شریف تشریف لائے جرانا سے واپس آئے تو یہ جو ہے حبار بن اسفد ربدی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا نبی اللہ میں آپ کے یہاں سے بھاگ کر شہروں میں پھرتا رہا میرا ارادہ تھا کہ فلاں ملک چلا جاؤں پھر مجھے دیکھیں اب یہ جو ہیں ہیں کیسی شخصیت اور ان کے جو اس عالم میں بھی کیا امید ہے پھر مجھے آپ کی نفا رسانی آپ کی صلاح رحمی اور آپ کا اف و کرم یاد آئے مجھے اپنی خطا و گناہ کا اعتراف ہے آپ درگزر فرمائیں یعنی معاف yani فرما دیں شہزادی صاحبہ کے جو پر حملہ کرنے والے جن کی سبب وہ دنیا سے تشریف لے گئیں شہز بیٹی کے قاتل ہیں اور وہ حاضر خدمت ہیں اور یہ عرض کر رہے ہیں اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ ون وسلم کیا فرماتے میں نے تجھے معاف کر دیا اللہ اکبر اللہ اختر حضرت سیدنا الدون حمزہ سید الشہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی تو آپ کو معلوم ہی ہو نا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں دودھ شریک بھائی بھی یہ ہیں ہی چچا ہے مبارکہ بھی اور پیارے آقاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سعید و نا سیدو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان سے بہت محبت تھی اور محبت جو یعنی ایک محبت اور یہی محبت رنگ مِلائی اسی محبت کی ایک برکت یہ بھی ظاہر ہوئی کہ انہیں ایمان نصیب ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو ابو جہل خبیث انہوں نے اس نے سرکار علیہ السلط وسلم کو ضرب پہنچائی سر پر یعنی جو ہے وہ مطلب کچھ مارا تو کوئی وہاں لانڈی تھی مکے کی وہ دیکھ رہی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو شکار نو مطلب وہ بڑے جلال بہادر اور قوی قسم کے جوان تھے لوگ ان سے روپ کھاتے تھے مطلب سامنا نہیں کرتے تھے ان کا تو یہ شکار پر گئے ہوئے تھے تو وہ شکار سے واپس آئے تو اس لونڈی نے بولا کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ تو وہ اس نے جو ہے نا یہ کیا ہے اچھا یہ کیا ہے ادھر سے یہ نہیں گھر نہیں گئے وہیں سے وہیں چلے گئے محفل میں بیٹھا ہوا تھا اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ابو جل خبیز بھی بیٹھا ہوا ہے تو یہ سیدھے گئے کہ تم جا کے میرے بھتیجے کو یہ کیا ماری جو کمان تھی سر میں وہیں اس کے سر میں ماری مطلب وہ بھی پھر بولا نہیں کچھ ڈوب ایسا تھا ان کا مار کھا کے چپ رہا ایسی محبت ان کی اور کہا سن کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں یعنی اسی محبت کی جوش محبت نے جوش مارا وہیں اس کو جیسے سنا مسلمان ہو گئے حضرت سعید سعید الشہدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور بہت محبت کرتے تھے پیارے آقاط صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو غزوہ عہد شریف کا جو ہے موقع ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ تو شعر ہیں کوئی مطلب عظیم الشان ہستی ہیں اسلام لانے سے پہلے بھی ان کی بہادری اور شجاعت کا جو عالم تھا میں نے واقعہ تو آپ کو عرض کیا نا اب حوج شریف میں یہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے کون ان کے سامنے ٹکے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے اتنا آگے نکلتے گئے حضرت واشی ربض اللہ تعالیٰ ہو یہ بھی بعد میں ایمان لے آئے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے ایک پتھر کے پیچھے چھپے گئے اور حضرت حمزہ ربضی اللہ تعالیٰ اپنا جو بھی ان کی بہادری کا مظاہرہ کرتے کرتے کرتے دوسروں سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے اور یہ پتھر کے پیچھے چھپے میں جیسے ہی وہ قریب آئے اور نیزا مارا اور حضرت حمزہ ربضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو بہت یعنی پیارے آقا علیہ السلاۃ وسلم کو بھی ان سے خصوصی محبت تھی اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخر کار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی میں حاضر ہوئے معافی کا عرض کیا نبی رحمت شفیع احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی نرگزر فرما دیا انہیں بھی معاف فرما دیا ایک بات تو بتائیے نا کہ میں اور آپ جس کو معاف نہیں کرتے کتنے قتل کر دیے اس نے हु? لیکن دنیا میں قتل ہوتے ہیں میں لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ 99 فیصد لوگ ایک دوسرے کا قتل ہی کر کے بیٹھے ہوں میں جنر... جنرلی اسپیکنگ ہم کسی چھوٹی سی بات پر بھی جو ایک مطلب اپنی ہماری کیفیت ہو جاتی ہے رکنی شورا سے بھی عرض کروں گا کہ یہ بھی بالکل پارٹیسپیٹ کریں ہمارا یہ کتنے یعنی ہم نہیں معاف نہیں سمجھ میں آتی ہماری نہیں سمجھ میں آتی تو یعنی ایسا کوئی معاملہ ہو گیا کہ ہمارے مطلب بیٹے بیٹیوں کو قتل کر ڈالا اس نے ہمارے یعنی محبوب ترین ہستیوں کو جو ہے وہ قتل کر ڈالا اور ہم یعنی اگر دیکھیں قتل کرنے والے ہیں قتل کر ڈالا تو قتل اگر کیا دنیا سے وہ چلے گئے تب بھی میں جس نبی رحمت شفیع احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اس رحمت اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ تو بیٹی کے جو معاملہ ہے اس کے بھی اس کو معاف کر چکے اور جو اتنے محبوب چچا جان ہیں رضائی بھائی ہیں ان کے بھی جو ہے قاتل کو معاف کر چکے اور فتح مکہ کے موقع پر تو کیسے یعنی کہ دشمنان جان جو وہ انہوں نے معاف فرمایا تو آخر ہم ہمارے ساتھ جو ٹرانزیکشن ہوں گے جو ہم ہمارے ساتھ جو افیئرز ہوتے ہیں ہم جو آگے پیچھے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں اس میں ہم سے کیا ہو جاتا ہوگا میں آپ کی خدمت درج کروں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت ہے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین و سلط وسلام علا سید اور آپ کی گفتگو کو روک کر میں چاہوں گا کہ میرا پہلا کلام ہے اس وقت کی ترکیب میں تو سب سے پہلے میں مدنی چینل کے تمام ویورز کو آج مولائ کائنات مولا مشکل کو شاہ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جہا الکریم کی شب شہادت ہے اور کل مولائے کائنات کا مبارک دن ہے تو تمام مدنی چینل کے ویورز کو تمام ناظرین کو مولائے کائنات کی شب شہادت کے موقع پر یہ بڑی رات ہے یوں تو الحمدللہ جس طرح ہمارے بل دعوت اسلامی نے بتایا کہ آج نئی القدر کی شب بھی ہو سکتی ہے اکیسمی شب ہے تیسرے اشرے کا آغاز بھی ہے مولائے کائنات کی شب بھی ہے تاخرات بھی ہے ممکن ہے کہ آج کی شب, کی شب गन्या गन्या جی ہاں اور پھر بالخصوص جب آپ نے افو درگزر کی بات کی تو اس موقع پر مجھے رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر کسی نے کیا بڑی پیاری بات کہی ہے کہ گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے یعنی ہم تو گالیاں دینے والے کو جو ہمارا ہمارا اور ان کی شان چاہتی تھی کہ گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے دشمن آ جاتا تھا چادر بھی بچھا دیتے تھے یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریم ہے مولائے کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضا رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے تو میرے ذہن میں ہے کہ آپ کی گفتگو کو میں تھوڑا سا اس طرح ڈائیورٹ کرنا چاہوں گا تاکہ مولانا کائنات کے فیضان سے مولانا کائنات کی برکات سے اور مولانا کائنات کے حیات طیبہ کے مبارک گوشوں سے بھی ہمیں آگاہی حاصل ہو کہ حل اف اور درگزر کے حوالے سے مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ بھی اپنی اندر ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے اور مولائے کائنات کی شان کیا تھی مرتبہ کیا تھا مقام کیا تھا درجہ کیا تھا عظمت کیا تھی رفعت کیا تھی بلندی کیا تھی یہ شیر خدا تھی اسد اللہ غالب تھے امام المشارق والمغارب تھے حل مشکلات او تھے مودلات اولا والمصائب تھے رسول تھے زوج البطول تھے اللہ تعالیٰ نے کتنا وقام کتنا مرتبہ عطا کیا تھا اور جو طاقت جو شجاعت جو ہمت جو حکمت مولائ کائنات کو رب کریم جل مجدور نے عطا کی وہ اپنی مثال آپ ہے اس کے باوجود مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا ہل یوں تو ہم میدان جنگ میں تو جو آپ کی کیفیتیں ہیں آپ کی شجاعت کے بڑے چرچے ہیں بڑے چرچے ہیں اور مطلب کہ طاقت کی کیفیت یہ کہ ہم سن بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب بھی الحمدللہ رب اللہ کسی طاقت و قوت کا مظاہرہ کرنا ہوتا تو انسان یوری وجہ بولتا تھا کہ الحمد للہ رب العالمین ایک مطلب مومن کے اندر جوش و جذبے کی لہر دوڑ جاتی ہے مولائ کائنات کا مبارک نام الحمدللہ رب العالمین اپنے اندر ایک روحانی پاور محسوس کرتا ہے مولائ کائنات کا مبارک نام بول کر پڑھ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شاندہ کی اس کی تو کیا ہی کہ نبی علی کی اللہ اکبر کبیرہ جس قدر عظمت مولا علی بیان کروں وہ کم ہے کم ہے کم ہے چونکہ رسول محتشم نبی معظم شفیع امن صاحب ال والکرم کرم صلی اللہ علیہ و بارک وسلم نے جو آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں کی سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ان مولا علی کی شجاعت ان مولا علی کے اتنے فیوز و برکات اس کے باوجود حلم و درگزر کی بات رس کروں ایک بتا مولا ای خیالات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر جلوہ فرمائے امیر المومنین ہے نا امیر المومنین ہے اللہ عمر قبیلہ آلہ آلہ کیا شان ہوگی آلہ آلہ کیا مقام ہوگا کیا مرتبہ ہوگا امیر المومنین نے اور آپ نے آواز دی نا اپنے خادم کو جو آپ کا غلام تھا نے دوسری مرتبہ بھی آواز دی تیسری مرتبہ بھی, بھی آواز دی مگر خادم صاحب نہیں آئے مولا خیالات اپنی مبارک مسند سے اٹھے اور اس کی طرف چل پڑے آپ نے دیکھا جو آرام سے لیٹا ہوا آلہ آلہ آلہ بحبت بحبت مانے مانے ہماری آواز نہیں سنی تعض آپ سے مجھے الحمد للہ رب العالم سزا کا خوف ہے نہیں مجھے پتا معاف کرنے والے آپ نے جب اس کے انداز دیں گے آپ اس کو لا دی اور آپ نے شاپ میں جا ہم اللہ کی لذا کے لیے تجھے آزاد اللہ اللہ اللہ اللہ اندازہ فرمائیے تو ان کا ان کے اندر بردباری کی کیفیت ادھر اپنا کوئی گھر کی ماسی مل مل یا کوئی خادم یا ڈرائیور اتنی دیر سے ملا رہا ہوں اور جناب والا چڑھ جا میں بندہ چڑھر بھی ایسا جا رہے کی؟ مطلب کیا جا رہا ہے کہ مطلب کہ چڑھائی بھی ہم پر دیکھتی رہے گی کی کیا ترکیب رہے پہنچ گئے اور امیر المومنین کی شام دیکھیے نا خلیفت المسلمین ہے اور بقام مرتبہ کیسا ہے اور بڑے بڑے کفار آپ کے نام سے کامتے تھے شجاعت آج تک آپ کے نام سے منسوب ہے ہاں طاقت آج تک آپ کے نام سے منسوب ہے دنیا بھر میں فاتح خیبر کی کیا شام تھی وہ کون سا کیسے اٹھا گے کیسے خیبر کا خلاف فرمایا مگر ہلن کیسا تھا تدبر کیسا تھا برداشت کیسی تھی کریمی کیسی تھی اللہ تبارک و تعالی دل مجدون ہے ان کو اور ان کے پاک گھرانے کو سید اللہ حسن مشتبہ کا دن پچھلے دنوں ہم نے گزارا ہے پچھلے سیدھا اللہ تعالیٰ عنہ کا دن اور مصطفیٰ کریم علی صلاح کا تو ہر دن مصطفیٰ کی ہے ہر شب مصطفیٰ کی ہے جس کے خیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک اسلم تو ہم کرتے ہی رہے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے اور ان شاء اللہ اجل و جلد طاقیامت یہی ہم عشق علی کا غلام علیہ رسول کا سرمایہ ہے نا جو پہلوان وہ نہیں کہ جو پچھاڑ دے پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور پھر وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے وہ بھی مشہور ہے اخلاص کے میدان میں بھی وہ بہت یعنی اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے چرچہ کیا جاتا ہے کہ جو یعنی جنگ فرما رہے اور ایک پر قابو پاتے ہیں اور اس کے سینے پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ تھوک دیتا ہے منہ پر اللہ اکبر وہ تھوک دیتا ہے قابو پا چکے ہیں اب, اب, اب تو یعنی آخری وہ ہے نا کھڑے ہو جاتے ہیں, اٹھ کر. اٹھ کر, جاتے ہیں چھوڑ دیا اس کو وہ حیران رہتا ہے لو اب تو یعنی اور ایک تو میں نے شکست کھائی اوپر شکست کا موقع ہوا تو تھوک دیا تو اب کیا ہوگا اب آلم کیا ہے ہونا کیا چاہیے اور یہ تو جائے اتر گئے سینے سے یہ کیا بات ہوئی تو وہ حیران ہوا ماجرا پوچھا تو کہا کہ یعنی جب تھوکا تو, تو نفس انوالو ہو گیا میں اللہ کا شیر ہوں نفس کا شیر تھا اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اور وہ یعنی اخلاص کی یہ کیفیت دیکھیں اور یہ تو سامنے والے پر بھی اثر انداز ہوتی ہے ان کی صحبت کی ایسی اس کو یہ برکت نہیں کہ وہ ذرا کلبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا سبحان،, سبحان اللہ سبحان اللہ سہان اللہ اللہ تبارک و تعالی و ان کی درج بلند فرمائے کہ جنہوں نے الحمد رب العالمین اپنے اخلاص سے اپنے اخلاق سے اپنی ایمانی قوت سے اپنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طاقت سے الحمد للہ العالمین کیسے الحمد میں کہوں گا کہ اجسام پر نہیں ارواح پر جو حکومت کی ہے قلوب پر جو حکومت کی ہے اذہان پر, پر جو حکومت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی انہیں اوساف کی برکت سے الحمد رب الجمین آ چمن اسلام کو جو الحمد للہ اور برکت عطا فرمائی ہیں اور انہی کے فیضان سے نہیں ان کے شہزادے کا نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے طالبا مولا سیدنا امام جین العابدین کا واقعہ ہے یا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ واقعہ ہے حضرت کی اولاد میں سے ہی سرکار کے بچوں میں سے ہی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہیں حلم کیسا ان کے مبارک گھرانے کی شان دیکھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سیدنا امام جین اللہدین یا امام جعفر صادق ان دونوں بزرگوں میں سے کوئی ایک ہیں کہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ کی جو خادمہ تھی وہ کچھ لے کر آ رہی تھی کوئی ایسا منظر ہوا کہ جس سے وہ خادمہ کا کے ہاتھ سے کیسی مطلب شان والی ترکیبیں تھی کہ امام عابدین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں وہ خادمہ کچھ لے کر حاضر ہو رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ گرا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہو گئے ہیں اور زخمی میں تو ایک مطلب نیچرلی آپ کی جب نگاہ پڑتی ہے تو وہ گھبرا جاتی ہے اور ایک دم وہ بھی تو خادمہ بھی تو کس کی دینا اہل بیت بیت جی خادم آمی آمی تھی بیٹھ کے خاطمہ مجھے فوراً آپ فرمایا جا ہم نے تو جو معاف کیا ہم نے فرمایا ہم نے تو جو آزاد اللہ اللہ اللہ اللہ وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ مشکل ماشاء اللہ ورحمۃ مبارک مبارک مبارک ماشاء اللہ سیدی ما شاء مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا. تشریف سہان اللہ آج انشاءاللہ جلوس اللہ بھی ہے ماشاء اللہ, اللہ, اللہ, اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی در درگزر بھی ہے اور مولا علی رضی اللہ کا تذکرہ مبارکہ بھی ہے سیرت مبارکہ سے بھی کچھ عرض کیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی جو مکے سے مدینہ ہجرت فرما رہی تھیں تو نیزی کی جو انی جنہوں نے مطلب ماری تھی اور تشیف لائی تھی زمین پر اسی صدمے سے دنیا سے پردہ بھی فرمایا آخر کار بارگاہ رسالت میں ہی حاضر ہوئے اور معافی طلب کی سرکار نے معاف فرما دیا سید الشہداء سے بڑی محبت تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الشہداء کو حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ بعد میں ایمان لے آئے لیکن انہوں نے یہ ان کی شہادت کا سبب بنے تھے سید الشہداء کی آخرکار باغیر رسالت میں حاضر ہوئے معاف فرما دیا تو مطلب یعنی بیٹی کے ساتھ جس نے ایسا کیا جس نے محبوب ترین چچا جانا رضا رضائی بھائی کے ساتھ ایسا کیا تو ہمارے یعنی کیا معاملات ہوتے ہوں گے جو ہم معاف نہ کرنے میں مطلب تھوڑی سی محسوس کرتے ہیں افو درگزر کے پھر فتح مکہ کا موقع ہے پھر حضرت علی ربز اللہ ون کا بھی تذکرہ ہوا تو ان کے ہل میں مبارک کا بھی ہوا کہ انہوں نے کس طرح سے معاف کیا اور یعنی جنگ کے موقع پر جو سینے پہ چڑھ گئے تھے اور تھوک دیا تو اس کو چھوڑ دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے پھر واقعہ سنایا غلام اور خادم حلم پر اور افو اور کرم پر اس کو اتنا یقین ہے کہ حضرت آواز دیتے ہیں تو جو ہے وہ سنتا نہیں ہے آتے تو وہ دریا فرماتے سنا نہیں تو سنا بھی ہے تو بھائی آئے نہیں میرا آپ کے حلم سے پتا تھا امید تھی کہ آپ سزا تو دیں گے نہیں تو پھر جاؤ زا تو ان کا حلم ان کا اف ان کا در گزر تو یعنی دونوں شانے بیان ہو دونوں چیزوں کی الحمد للہ رب العالمین والسلام وسلم سید المرسلین واقعات ہیں اچھے واقعات ہیں ماشاءاللہ اللہ سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے ہیں اصل میں ہم اپنی خودی سے باہر نکلیں گے تو یہ ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آئیں گی اصل میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان واقعات کو ان بزرگوں کے فضائل کے باب میں ہی رکھتے ہیں کہ یہ ان کی فضیلت ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے جس بارگاہ سے یہ چیزیں سیکھی اور وہاں سے جو ارشادات سن کر ان کے اندر ان چیزوں کا عمل آیا پران کریم کی آیات کریمہ سن کر جو ان میں عمل آیا جب اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے بارے میں فرمائے ولیٹس لو چاہیے کہ معاف کریں و درگزر سے کام لیں ادھر گزر سے کام لو معاف کریں تو آپ نے قرآن کریم کو حکوم پاتے معاف کر دیا آپ نے آپ کی شائنی تو قرآن نے فرمایا نا کہ تم میں وہ جو فضل والے ہیں اللہ ٹھیک ہے نا تو وہ ادرگزر سے کام لیں معافی سے کام لیں تو یہ کام دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افودر معافی اور علم کے واقعات اپنی مثال آپ اور میں کہوں گا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا وہ حصہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہ جس میں خود سرکار کی حدیث پاک ان کے سامنے تھی کہ اس وقت کس کردار کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کرنا اللہ ہے اللہ اکبر اور اللہ اکبر آپ امیل و ممنین ہیں اور آپ کے سامنے ہے کہ جو کچھ موومنٹ چل رہی تھی لیکن مسلمانوں میں خنڈیزی نہ ہو مسلمانوں ہو. میں ماشاءاللہ. ایک ماشاءاللہ. اس طرح کا ماحول پیدا نہ ہو آپ شہید ہو گئے لیکن آپ نے صبر علم اور اس درگزر کے دامن کو ہاتھ سے ماشاءاللہ. نہیں جانے دیا ماشاءاللہ. اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ. آپ کی شادت ہوئی اور شہادت کے واقعے کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان لوگوں کے تعلق پر ناز آتا ہے اللہ, اللہ, اللہ ہوتا اللہ. ہے. اللہ. کہ آپ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ نے جب یہ جی بھانپ لیا تھا کہ حالات اس طرح جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو ان کے دروازے پر کھڑا کیا تھا کہ تمہارے ہوتے ہوئے کو اندر جانا نہیں چاہیے اس طرح اللہ کی, اللہ کی کیفیات جی میں عرض کر رہا ہوں یعنی یہ وہ وقت تھا اطربائی کے میں نے جو کتاب میں پڑھا ہے کہ بعد صاحب کرام علی ردوان یہ گوشہ نشین ہو گئے تھے یعنی حالات ایسے تھے جی نا کہ وہ نا کہ ہم اپنے آپ کو بچانا ہوتا اللہ ہے اس سے لے کے آپ کہاں تو ایسے حالات میں مولا علی کرم اللہ تعالی وزال وج کریم کا عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کے تحفظ کے لیے ان دونوں شہزادوں کو مقرر کرنا خیر بلوائے کود کر آئے چھت سے جی جی اور پھر آپ کو شہید کیا مگر اس پر بھی مولا علی کرم اللہ تعالی وز الکریم کے بارے میں جو مجھے یاد پڑتا پڑا تھا کہ آپ ناراض ہوئے تھے اپنے دونوں شہزادوں کے مطابق سیدنا حسن کو نے مطلب یہ ہوا کیسے دونوں تھے ہوئے واقعی یہ دونوں جب شیروں کے شیر تھے اسد مطلب مولا علی کے شیر تھے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے تھے ان اللہ اللہ مطلب اللہ کی تلوار سے بچ کر کون اندر چلا جاتا اور یہ دونوں تھے تو شاید اس وجہ سے کود کر آئے ہوگا یہاں سے کیسے جا سکے یہ تو شیر خدا کے دونوں شیر کھڑے ہیں تو یہ چیز تھی پھر مولا علی کرنا مولانا تعالی وجل کریم کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک دیکھیں نا کچھ تو ایسے حالات تھے نا کہ آپ بھی شہید کیے گئے ایک نارمل سچویشن میں تو نہیں نا آدمی شہید ہوتا فاروق اعظم کی شہادت عثمان غنی کی شہادت طرح چیزیں پکتی تھی تو ان تمام کے پیچھے بھی ان کے درگزر ملیں گے آپ کو ماشاء ان تمام کے پیچھے بھی ریاست چلانے اور امور خلافت چلانے کے حوالے سے تو ان کے اصول اور ان کے اصولوں پر عمل اپنی مثال آپ ہے ماشاء اللہ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست اور مملکت کے چلانے کے دو اہم اصول بیان کیے ہیں ایسی سختی نہ ہو جسے لوگ ظلم گئے ایسی نرمی نہ ہو جس سے لوگ سستی گئے یہ دو مین اصول ہیں یعنی کہ اگر کہیں نہ کہیں سختی کی ضرورت تو پڑتی ہے صحیح اب کوئی کہے کہ یہ ظالم ہے تو اس سختی میں ظالم نہیں ہے تم نے تم نے سستی اتنی کر لی میں سختی نہیں کر سکتا تمہاری سستی زندہ باد میری سختی کا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ہم بھی کرتے دو جاتے بدلا مقتل بھی کرتے تو چرچا نہیں ہوتا یہ کو بات تو نہیں نا بھائی کہ یہاں سستیوں کو تم نے امبار کھڑے کر دی اور ہم نے آپ کی سستی پر تھوڑی سی سختی کی تو نہیں جناب یہ تو ظلم ہے یہ تو جناب ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ تو عجیب حال ہے یہ مطلب ہم تو ہمیں تو ہم تو اپنے گرد غور کر رہے ہیں نا دعوت اسلامی بھی کسی امپائر سے کم تو ہے ہی نہیں الحمدللہ امپائر آف سننا دعوت اسلامی اور مطلب کہ اس کا مطلب میں کنگ تو نہیں کہوں گا کنگ میکر کہوں گا ہمیں سنت ہیں کنگ تو ہے ہمارے ہم تو کنگ میکر کہیں گے ٹھیک ہے تو وہ ان کی تو پوزیشن ہی کچھ اور ہے نا تو جو بنتا ہے وہیں سے بن رہا ہے تحریک کیا اندر اگر بات کریں تو کیونکہ تحریک اتنی بڑی ہے اس کے شعبے اتنے زیادہ ہیں اس کا بجٹ اتنا بڑا ہے الحمد اور اس میں مطلب کہ ادارے ادارے ہیں بہت ساری چیزیں تو خود ایک یہ بہت بڑی ریاست ہے جو ہم کو بہت کچھ سمجھنے پر ابھارتی ہے اس میں ہمارے مفتیان مفتانہ علمی رہنمائی اور ساری چیزیں ہیں تو جب میں اس دعوت اسلامی کو دیکھتا ہوں نا جی جی ماشاء کہ حالانکہ یہاں اتحاد کا محبت کا پیار کا تعلق کا اور دین کے جذبے کیا ایک مطلب مثالی مظاہرہ دعوت اقدامی میں کیا کرتا ہوں اور یہ اس کو بھی مطلب کہ اس کو چلانا یہ چلانا ہے نا مطلب اس کو یوں سمجھیے کہ ایک مطلب محتم صاحب ہوتے ہیں جو ایک دارالعلوم کھولتے ہیں ان کی زندگی دارالعلوم چلانے میں اس کے چندے کرنے میں اور مطلب بچوں کو کھلانے پلانے پڑھانے اور ان کی تربیتوں میں گزر جاتی ہے ایک دار دارالعلوم دو دار العلم بہت زیادہ تین دار العلم چار دار دارالعلوم اس طرح ہم ہمارے اسلام جامعہ اور ہمارا جامع المدینہ کہتے ہیں داعود اسلامی آلموسٹ پونے پانچ سو کے آس پاس جامع المدینہ ایک مدرسہ نہیں ہے ہمارے تقریباً ڈھائی ہزار کے آس پاس مدارس المدینا دو اسکولیں کھولو تو کمرے ٹیڑی ہو جاتی ہیں بازوں کی ادھر چالیس دار المدینہ لے کر چل رہے ہو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے دیکھیے کمی بیشی کہاں نہیں ہوتی اتار چڑھاؤ کہاں نہیں ہوتا نرمی گرمی کہاں نہیں ہوتی زیرو کمپلین پر بدن نہیں چلتا ادارہ کہاں سے چلے گا زیرو <سلام> کمپلین پر انسان کا بدن بھی نہیں چلتا کچھ لگا ہوا ہے زیرو کمپلین پر اپنا بدن بھی زیرو کمپلین پہ نہیں چلتا کوئی بتا دے گا ایک مہینے میں اس کے بدن میں کبھی کچھ بھی نہیں ہوا بہت مشکل ہے کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہوتا ہے زیرو کمپلین پر گاڑی نہیں چلتی زیرو کمپلین کے اوپر آپ کا گھر نہیں چلتا تو زیرو کمپلین اتنے بڑے بڑے ادارے کیسے چلیں گے لیکن کمپلین کو ریمو کرتا ہے تو میں غور کرتا ہوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آدھی دنیا پر حکومت کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کے دورے خلافت میں تو فتوحات اب تو ویسے ہی مطلب کہ شجاعت آپ کے نام سے منصوبہ ہے حق اللہ حق اللہ آپ کے نام سے شجاعت چلتی جب سجاعت کی بار شجاعت کا ذکر آتا ہے مولا مولا علی عنہ تو شجاعت کا تذکرہ پورا نہیں ہو سکتا سچائی کی بات آئے تو صداقت میں صدی کے اکبر کا نام نہ لو تو صدی سچائی صداقت کا باب پورا نہیں ہوتا حق, حق, انصاف کی بات کرو تو فاروق اعظم کا تذکر تذکرہ نہ ہو تو انصاف کا تذکرہ پورا نہیں ہو سکتا اور سخاوت اور حیا کی بات کرتا عثمان غنی کی ذکر پورا نہیں ہو سکتا غور طلب بات یہ ہے کہ صداقت میں کامل ٹھہرے صدیقی اکبر صداقت میں کاملیت کی بات چلتی ہے تو صدی اکبر شجاعت میں بات چلے تو مولا علی اچھا عدالت میں بات چلے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حیا اور سخاوت میں بات کرے تو عثمان کہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی یہ اوساف اتنے کامل و وکمل کہ لوگ ان کی ان اوساف سے اپنے لیے رنمائی لیں جس کے کردار کو دیکھ کر صدیق صدیق بنے فاروق فاروق بنے عثمان با بنے عثمان عثمان سخی بنے اور ان کے لیے حیا کا وس ہوا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جسے فرشتہ حیا کرتا ہے اور صولہ علی رضی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ عنہ کو شجاعت اور آپ کی جو جان ساری تھی اللہ اللہ تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالی صل علیہ وسلم کے ان وصعف مبارکہ کا آلم کیا ہوگا سبحان سبحان اللہ اللہ سواد لو کرمت میں سوت لو کرم ہمت میں چار سو شورے ہیں ان چاروں کے چار سو شورے ہیں ان چاروں کے چار الحمد چاروں سے اتنی محبت ہے اور یہ محبت انشاءاللہ قیامت کے روز کام آئے گی مولا علی بھی سفارش کر رہے ہوں گے صدیقی اکبر بھی سفارش کر رہے ہوں گے انشاءاللہ فاروق اعظم بھی سفارش کر رہے ہوں گے عثمان غنی بھی سفارش کر رہے ہوں گے وہاں یہ نہیں ہوگا کہ یہ یہ اس طرف تھا یا اس طرف تھا ہوا یہ ہم تو چاروں طرف ہیں یہ چار ہیں اور یہ چار یار ہیں ہم ان چار یاروں کے غلام ہیں اور بس ان چار یاروں کے صدقے میں اللہ کریم ہمیں مغفرت کی بھی کتا فرما تو وہ ہے آلو نا عتی کو عمر کو خبر نہ ہو کیا آپ کو کون سا شیر آزاد ہاں ہاں بہر تسلی میں علی میدان بہر تسلی میں علی میدان میں رہتے کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر تلواروں کے میں کیسے آکاؤ کا بنتا ہو رہا کیسے آکا کا بند ہوں رضا کیسے آ کا بنتا ہوں رجا کیسے آ کا بنتا ہوں رضا, رضا, رضا بول پال میری سرکاروں کے بول بال میری سرکاروں کے لا لا لا لا نا واقعہ ہوتا ہے سنا دوں. وہ سنا دو سال میں ایک دفعہ یہ واقعہ سنا تھا ضرور مجھے بہت پسند ہے یہ درس نظامی کے دور میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے درس نظامی کے طلبہ کو کلیوبی اردو عربی ادب کی کتاب ہے اس میں ایک واقعہ ہے جس کا میرے کو مضمون بھولتا نہیں ہے اب آپ کو تو اندازہ ہے کہ اس گھرانے کا اللہ اور اس گھرانے کی ایک اپنی کیفیت تھی تو چند دنوں سے کچھ پکا نہیں تھا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا جوڑا پیش کیا کہ مولا رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر کے کچھ کھانے کو لے لیں اب بازار گئے اور خاتون جنت شہزادی کو نین حق بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا وہ جوڑا شاید چھ درم میں اس کو بیچ دیا بک اب واپس پلٹے اور وہ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی اس کے ہاتھ میں اونٹ تھا اونٹنی تھی اس نے کہا یا ابل حسن اللہ آپ کی کنیت ہے کیا اونٹنی لوگے میرے پاس تو ہے نہیں اتنے نہیں سوری جب آپ واپس پلٹے نا تو آپ پلٹے تو ایک فقیر نے سدا لگائی ایک فقیر نے سدا لگائی حاجت مند تھا آپ کے پاس جتنا تھا نا چھ کے چھ دن اس فقیر کو صدقہ کر دیا حالانکہ کیفیت کیا تھی گھر میں بچے بھی ہیں اور گھر والے بھی ہیں اللہ واپس اللہ. پلٹے تو اب صدقہ کر دیا اللہ کے شعر ہیں تو کل تو آپ کے گھر سے بٹتا ہے اللہ تو راستے میں وہ پھر صدقہ کا کر کے جب واپس آ رہے تھے تو یہ اونٹنی کا واقعہ ہوا ہو کسی نے کہا عالی اونٹنی خریدو گے سو دھرم کی بیچتا ہوں کہا میرے پاس تو ہے نہیں کالی لے لو جب آئے تب دے دینا ٹھیک ہے اب نے سو دھرم کی اونٹنی خریدی آگے بڑھے آگے ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی کالی اونٹنی بیچتے ہو بیچ دیں گے پوچھا کتنے میں خریدی یہ نہیں کہا کہ کتنے میں کہا کتنے میں خریدی کہا سو میں کہا ساٹھ اوپر لے کر مجھے دے دو سو روپئے آپ نے ایک سو ساٹھ دیروں میں اونٹنی بیچ دی آگے بڑھے تو وہی اونٹنی بیچنے والے میرے خالی اونٹنی کیا ہوئی کہا بیچ دی کا کتنے میں ایک سو ساٹھ میں کہا میرا سو دے دو آپ نے سو دے دی ہے دیے اب ہے تو شنشاہ ولا اتنا سرو روموز یہ نہ جانے تو کون جانے گھر گئے سات دھرم لے کر خاتون جنت ردی اللہ تعالیٰ کی جھولی میں سات درم ڈال دیے پوچھا کیا ہوا تجارت دارین کی ہے تجارت دارین کی دونوں جہاں کی تجارت کی اور سارا واقعہ کیسنا سنایا کیا رسالت میں حاضر ہوئے سارا واقعہ بیان ہوا فرکار دو جان صلی اللہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی اور میں علی کر رہا تعالی اللہ تعالیٰ جانتی ہو کہ وہ بیچنے والا کون تھا اللہ وہ علیہ السلام تھے اللہ اور وہ خریدنے والا کون تھا جبراہیلام وہ علیہ السلام اللہ تھے اللہ اور جو تم نے خریدی وہ بیچی نا یہ میری بیٹی خاتون نے جنت کی جنت کی سواری اٹھنی تھی آن اللہ, اللہ, آن اللہ, اللہ, اللہ تعالی نے تمہیں وہ عظمتیں عطا کی ہیں جو کسی اور کو نہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں زوجہ عطا کی وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اللہ نے آپ کو جو بیٹے عطا کیے وہ نوجوانوں کے سردار ہیں جنت کے اللہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سسر عطا کیا وہ تمام نبیوں کا سردار ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا تو یہ واقعہ ہم پڑھتے تھے تب میں نے پڑھا تھا مرتزہ خبر ہو تو یہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شان میں آپ نے جو دونوں بزرگوں کے بارے میں فرمایا لیکن اس پر دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہل بیتے اتہار کے گھرانے پر کرم دیکھیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سخاوت ہے کہ یعنی جن کے پاس ہے نا وہ بھی دیتے ہوئے سوچتا ہے ان کے پاس تو جو تھا نا اتنے دنوں کے بعد وہ بھی دے دیا رائے خدا میں دینا تو کوئی ان سے سیکھے مال ہو یا جہان ہو مال ہو یا جہان ہو مدینہ مدینہ یا اولاد ہو یا وقت ہو اگر رائے خدا میں دینے کا اگر کسی نے گر سکھایا اس گھرانے سے تھی یہ جان گھر لٹانا جان, جان دینا کوئی سے سیکھ جائے جان عالم ہو فدا خاندان یہ اللہ... اللہ... خود شہید نواز پوتے شہید یہ خود شہید اللہ... اللہ... اللہ... اللہ... بیٹے نوا سے پوتے شہی کہ بوتراب کا رتبہ حضور جا دیتے ہیں کہ بوتراب کا رتبہ حضور جا محمد الحرام, الحرام میں یہ کلام سنتے ہیں لیکن یہ کلام کے چند اشعار یہاں سننے کا دل کرتا اللہ ہے کی زبان سے ہو بیان عز و شان اہل الاسبت الاسبت بیت مدحا گوئے مصطفیٰ ہے مدحا خان اہل بیت, خان اہل دس بیت دس ان کی پاکی دس دس کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا ہے تو سے ظاہر ہے شان اہل بیت یعنی وہ مباہلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ مطلب وہ یہ ابھی اتنا اتنا خاص وہ میرے ذہن میں بیٹھ ابھی تو یہ کلام کے یہ دو شعر ہوئے تو وہ یاد آ گیا کیا قرآن کریم نے اس کو بیان کیا نا اور وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصرانیوں نے دعویٰ کیا تھا اور وہ اپنے علماء لے کر آئے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن کریمین کو لیا پیچھے خاتون جنت مولا علی ہیں اور وہ نصرانیوں کا جو بڑا تھا اس نے کہہ کر روک دیا اگر انہوں نے بدوا کر دی تو زمین سے تم لوگ نست و نابود ہو جاؤ گے لٹ جاؤ گے میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں تو یہ وہ خاندان ہے اگر یہ خاندان کسی کے لیے بد دعا کر دے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں اور یہ خاندان کسی پر نظر کر دینا دنیا اور آخرت میں ان کو گرانے والا کوئی نہیں ہوتا یہ وہ خاندان ہے کہ خاتون جنت میرے آقا کی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تشمہ کرم کا سوالی ہوں مولا علی کرم اللہ و تعالی وجول کریم کی نگاہ کرم کا سوالی ہوں اور ان کے دونوں شہزادے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنما ان دونوں کی لطف و کرم کا سوالی ہوں ان کے گھر کے ذرے ذرے سے محبت اور ذرے ذرے سے عقیدت کا سوالی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس چکی کہ جسے میری عکاقی دادی خاتون جنت جس اللہ اللہ کو چلایا کرتی تھی اس چکی کے وہ دو پارٹ کا صدقہ اللہ تعالی ہمارے مغفرت کر دے بلکہ اس چکی میں ان مبارک, مبارک, مبارک ہاتھوں سے جو اناج ڈلتا تھا اللہ ان اناج کے ایک ایک دانے کا صدقہ اللہ تعالی ہماری مغفرت کر دے ان مبارک ہاتھوں پر پڑنے والے چھالوں کا واسطہ اللہ ہماری مغفرت کر دے ان مشکیزہ اٹھانے والے کندھوں کا واسطہ اللہ ہماری بخشش کر دے اس مٹی میں آرام کرنے والے مولا علی کا واسطہ اللہ ہماری بخش کر دے یہ گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے یہ گھرانہ جس گھرانے پر نظر کر دے گا وہ گھرانہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخر ہوگا یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے اور مولا علی کرم اللہ تعالی وج کریم کی شان شان مبارک کی کیا شان ہے ماشاء اللہ سنت کہ ہم مدنی چینل پر زیارت کر رہے ہیں الحمد للہ اور آپ کے ہاتھ میں آپ کے رضائی بیٹے ماشاءاللہ اللہ رضائی پوتے ماشاءاللہ رضائی پوتے حسن رضا ابن علی رضا ماشاءاللہ اللہ اللہ کریم اس ننے مننے کو بھی حسنے کریم ان کا صدقہ تا فرما ماشاء اللہ ان قریب امیر سنت جلوس حیدری کے ساتھ مدری مذاکرے کی طرف بڑھیں گے ان شاء اللہ سلو حبیب صلی اللہ شار مولا علی کی شان میں اشار پڑے جاتے وہ پیش کر کے مد خا فان اہل بیت باغ جنت کے درے مد خاف اہل بیت تم کو مجھ دانار کا دشمن نے اہل ب میں سوچ رہا ہوں جب یزیدی لشکر میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا ہوگا اس وقت خاتون بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بالد حضرت مولانی وجل کریں گے کل انور کو کتنی عزیت ہوئی ہو کتنی تکلیف ہوئی خود قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رنجیتی کا آرم کیا ہوگا تو یہ ایسا گھرانا ہے میرے پیٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اپنی اولاد کو اس گھرانے کی محبت سیکھا خود حدیث سے پاک میں ہے کہ اپنی بچوں بچوں کو تین باتوں کی تعلیم دو تین باتوں کی محبت یعنی اپنے قرآن کی تلاوت اہل بیت کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ تعالی محبت یہ تین چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ ہے مگر میری مدنی نتیجہ یہ ہے میرے پیاروں میٹھے میٹھے او پیارے پیارے اسلامی بھائی ہو مدنی کے ناظرین ہم نے خود قرآن کی تلاوت کے حوالے سے اپنی کیا تربیت لی ہے لی ہے اہل بیت کی محبت کے حساب سے کیا تربیت لی ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ محبت جس محبت کو قرآن بیان کرتا ہے حدیث میں بیان ہوتا ہے صابۂ کرام نے جو محبتوں کے مظاہرے کیے وہ محبت کی ہم نے کتنی تربیت لی ہے کتنی اختیار کی ہے کیونکہ جو چیز لی نہیں ہے ڈیلیور کیسے کریں گے وہ دیں گے کیسے آج ہماری نسلوں کو ہماری جنریشن کو کرنٹ جنریشن ہے اپ کمنگ جنریشن ہے جو بھی ہماری جنریشن ہے اسے یہ باتیں کون پہنچائے میں مثالی معاشرہ جو ہمارا مغرب کے بعد ہوتا ہے مغرب سے عشاء مغرب کے بعد عشاء کی اذان تک ہوتا ہے اس میں کئی مرتبہ میں ارد کر چکا ہوں شاید کوئی ایسا اہل اہل دل کو درد من اور مطلب ایسا کوئل محبت ہو جو شاید سنیں اور اس کو لے کہ کاش ہماری کالج یونیورسٹیز اور سکولز کے اندر کوئی ایسی تربیت کا ماحول پیدا کیا جائے کہ یہ جو پندرہ پندرہ بیس بیس, بیس، پچیس پچیس سال پڑھ کر جو اسکول کالج یونیورسٹیز سے فارغ ہوتے ہیں وہ قرآن کی محبت میں ان کے دل ان کے قرآن کی محبت میں ان کے دل کے اندر جو محبت کا سمندر وہ موجوزن ہو اہل بیت خلفہ راشدین تمام صابۂ کرام علیمدوان کی محبتوں کا ان کے اندر طوفان ہو اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ایسی ہو کہ نبی پاک کا نام سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے آج ہماری نسلوں کو آج ہمارے نوجوانوں کو آپ کا دوجہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم کا سخی نام پاک لینا بھی نہیں آتا کہیں درود پاک پڑھو تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سخی معنوں میں درود پاک پڑھنا بھی ہماری نوجوانوں کو نہیں آتا معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ آج جوڑ کرس کرتا ہوں کوئی تو ایسا درد مند ہوگا جو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایسا مدری انقلاب لے کر آئے گا اور درست عشق رسول عشق صحابہ عشق خلف راشدین اور عشق اہل بیت عشق آئمۂ مجتحدین اور اشک اولیاء رحمہ اللہ و تعالی پر مبنی کوئی ایسا مطلب کہ زبردست تربیت کا نصاب تیار ہو اور ایسے دینے والے ہوں ایسے اساتذہ کرام ہوں جو کالج یونیورسٹی اور اسکولوں میں بھی اگر پڑھاتے ہیں تو وہ اس انداز سے پڑھائیں کہ جب نبی پاک کا نام لیں تو ان کے آنکھوں نکل پڑے یہ مین پریکٹیکلی تربیت ہوگی جب وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خل دیگر خلفۂ راشدین کا نام لیں تو ان کے سر اور ان کی آنکھوں سے ایسے عشق و محبت کے جذبات ظاہر ہوں کہ پڑھنے سننے والوں کو لگے کہ یہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ ہمارے استاد کی آنکھوں سے آنسو اور بدن لحم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں یہ یہ کیفیت ہو یہ کہ ان کی محبتوں کے تذکرے کریں ان کے اتفاق کے تذکرے کریں ان کے پیار کے تذکرے ہونے چاہیے اہل بیت کے تذکرے ہونے چاہئیں اور اہل بیت اور صاحبۂ کرام اور خلفۂ راشدین کے درمیان جو اتفاق پیار و محبت کا رشتہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے قائم تھا ان کی محبتوں کے سب قائم تھا اس کا درس ہونا چاہیے اللہ کریم ہم سب کو ان کی محبت عطا فرمائے آمین بجا نبی لمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیے چلتے جلوس حیدری کی طرف سد مر با سخاوت ما ڈار ہبا سب مرحبا ما لباس مرحبایت ما ڈالی مرحباس مرحبایت ماڈا مر ہبا سم ہبا مرتبہ مر ہبا سب مرحبا آپ کے شیرے خود مرحبا ہبا مرحبا مر ہبا نسبت مالالی علی مرحبا سجمائی مرحبا. نسبت مالالی علی مرحبا سجمے ہبا آپ کا مرتبہ مالی مار ہبا سب بھائی ہبا والی رش مائی سزا بس بھلے یا گلی جل مل سزا مرحبا بس بھی بھلے ہبا در مرحبا بس بڑے ہبا آپ گیرے خدا مرحبا بس مرحبا برکت مولا علی بل ہبا مرحبا برکت مولا علی مالا ارے مرحبا یا علی مل ہبا یار گل مر سزا بل ہبا سب مل ہبا آپ ہے شیرے خدا مربا سد مرحبا سزا مالا رلی مشکل خوشاں شیر دم آشکل خوشا یا جالی گریب گودم مان مشکل خوشال آپ نے مانا خودمانے مشکل خوش مشکل کو شاید مالا مشکل خوشا آپ میں شیر خدا مالی مشکل کو شاع یا مشکل خوشا آپ میں شیر خدا می مشکل خوشا یاد علی گل بڑا علی مشکل کشار یا علی جل مرترتا بڑا علی مشکل میں شہر میں کام علی مشکل شاد مولا علی مشکل کشا پیر کرے پوتے خود آج کی خیر ال نواب علی مشکل کو شادی مشکل کو شاہ آپ میں تیرے گودا مادا مشکل کو شادی مشکلوشا مشکل تو مشکل برکت مولا علی مرحبا ملحب برکت مالا علی مرحبت مالی شبیر شبل مرحبا اجما حالا مر با مر با علی با حم کے مالاری مر با مر با شد کے ابا مر ابا تیراوتے مولا مر ابا مر ابا مولا مر ابا مر ابا سخاوت مولا مر ابا مر ابا سہاباد ہر ابا مر ابا یگالی یل مر مر ابا مرحبا مرحبا یعنی مرتبہ مرحبا مرحبا نمبر نماز ہے جانے مشکل خوش یعنی گل مستمالا مشکل کو شاد آپ گلے گود مالا Thank mm -hmm. you. مشکل گزار مغل جنت میں لے کے جاری مغل فرف روائیے جنگ میں دے کے میں کے کو خدا مولا کرنی مشکل کو شاشری مرتبہ زو جے مصطفیٰ زو جے فاطمہ مرحبا مرحبا مولا علی مشکل کو شادہ تھم کلین کے لیے دربار میں مہتا why حبیب صلی اللہ ہوتا محمد میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم آپ کو متقفین وغیرہ کے جذبات و تاثرات بھی بتائیں گے مگر ابھی کلام چل رہا تھا مولا علی کر مول تعالی جہول کریم کا آپ شعر کہہ رہے ہیں کہ لے کے کشکول آپ کے دربار میں ہوں کھڑا تو کیا اس یہ لکھتے وقت آپ دربار میں تھے وہ کیا ظاہری طور پر دربار میں جسمانی طور پر پہنچنا یہ ضروری تو نہیں ہے جہاں سے بھی ہم ہیں اللہ تعالی کی عطا سے مولا مشکل کشا ہماری درخواست سن سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں اب تو مطلب سائنس نے بڑے مسئلے حل کر دیے یہاں نمبر ڈائل کرو عراق میں کوئی ہے تو اس کو فون ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا اب وہ فون ریسیو کر لے گا نا تو مولا مشکل کشاب دیکھ عراق شریف میں نا کوفا میں تو ان کو روحانی طور پر ہم نے ڈائل کیا تو انہوں نے بھی ریسیو کرنا ہے نا ہماری آواز کو کرم فرمانا ہے مدد تو کنیکشن کو تو لوگ پاور فل مانتے یہ روحانی کنیکشن کو سمجھتے نہیں ہے یہ اتنی بڑی آتا ہے دارالخلافا تھا اور آپ اس وقت نجف اشرف میں نے نجف اشرف میں آرام فرمائیں جزاک اللہ تو آپ کا مزار فائز الانوار نجف اشرف نجف نام ہے تو جیسا مدینہ شریف بولتے تو نجف کو ساتھ میں اشرف شرافت والا نجف کہ مولا علی کے وجود مسعود کی وہاں تشریف فرمائی ہے تو اس لیے وہ اب اشرف ہے شرافت والا ہے دنیا بھر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کے وہ بات آواز پہنچ جاتی ہے تو یہ کمیونیکیشن ہے الیکٹرانک چیزیں ہے، تار ہے یہ سارا کچھ بنا ہوا ہے اس ذریعے پہنچتی نا دنیا میں وہ میں جائے... نے عقلی دلیل دی ہے یہ بعض لوگوں کو عقلی دلیل, دیتا ہم اقل والوں دلیل دیتے نا. یعنی مطلب دنیا داری کے تعلق سے تو یہ فورن سمجھ میں آ جاتا ہے یار دنیا میں جہاں بھی چاہو ایک الیکٹرانک آلہ ہے جس میں بازار کو برقی تارے بھی نہیں ہے یہ تھوڑی کا آپ نے یہاں سے فون کیا تو آپ کے ہاتھ میں کوئی تار لگی ہوئی اور وہ تار ہزاروں لاکھوں گز لمبی یا میٹر لمبی اور وہ وہاں جڑی ہوئی ہے ہاتھ میں موبائل فون ہے آپ کے اس میں کو کوئی بظاہر تارتو ہی نہیں آپ نے اس کو اون کیا بات کی وہاں اس نے ریسیو کر لی تو اب سائنس اتنی ترقی کر جائے اور روحانی ترقی کچھ بھی نہیں کہ جو مطلب اہل اللہ دنیا سے گئے تو بس مٹی میں مل گئے وہ کچھ سن ہی نہیں سکتے بلکہ دنیا سے جانے کے بعد تو سب کی سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے دیکھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو, میں تو عام لوگوں کی بھی طاقت بڑھ جاتی ہے تو اہل اللہ کی طاقت کتنی بڑھتی ہوگی تو یہ سب اللہ ان کو طاقت اٹا کرتا ہے یہ سنتے ہیں یہ رسالہ ہے کرامات شیر خدا اس میں اس طرح کے سوالات کے جوابات کافی دئے ہوئے ہیں یہ بعض لوگوں کو بس بس سے بہت تنگ کرتے ہیں ان کو بس سائنسی دلیلیں سمجھ میں آتی ہیں یہ شرعی دلیلیں قرآنی دلیلیں حدیث کی دلیلیں پتہ نہیں کیوں سمجھ میں آتی اس میں کچھ نہ یہ نکال لیتے ہیں ایسا کیا حال ہے بس وسپت صاحب آخر وہ منڑ والے تو بننا ہی پڑے گا نا ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہم مانتے تو ہیں نا, ایمان تو ہے نا ہمارا سرکار صلی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں نا سر کی آنکھوں سے مگر ہم مانتے ہم ماننا شرط ہے نا اللہ اور کو نہ جنت کو دیکھا ہے نہ دوزخ کو دیکھا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی جن کو بن دیکھے جن پر ایمان لانا یہ تو فرض ہے اس کے بغیر تو بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تو اب یہ کہ اہل اللہ کے معاملات ہیں ان کو بھی میری عقل تو تسلیم کرتی ہے اب یہ اپنی اپنی عقل جس کی عقل تسلیم نہیں کرتی ہے وہ اپنی عقل پر روئے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آصف برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ والا جو واقعہ تھا کہ وہ اللہ تعالی کے نبی علیہ السلام کی وہ ان کا ایک ارشاد تھا اور وہ پلک جھپکنے میں کہاں کے کہاں سے وہ بلکس ملک بلکس کا تخت آ گیا بہت دار تھا وہ کتنا دور تھا تو یہ بھی تو یہ جب قرآن پر تو ہمارا ایمان ہے اور قرآن یہ بزرگوں کی اولیا کرام کی کرامتیں بتا رہے جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھے تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام اور پھر شہنشاہ ولایت مولا علی کرم کر اللہ تعالی وجل کریم کی ولایت و کرامتوں کا پھر کیا کہنا ہوگا ماشاءاللہ اللہ تو بابا یہ وسوسے سے بچنے کا کوئی مدنی نسخہ ہے آپ کے پاس بحث یہ بچے رہے ہم لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے نا ان کے قریب نہ جائیں بحث میں نہ اترے بحث میں اتریں گے تو اپنے کو تو معلومات تو ہوتی نہیں ہے تو پھر وہ شیطان جو ہے نا وہ وار کر دیتا ہے تو آشقا نے رسول علماء جو ہیں ان کی صحبت میں رہے ان کے ساتھ لگا رہے الحمدللہ دعوت اسلامی بھی آشیقا رسول کیے آشیقا نے صاحب ول بیت کی ان کے ساتھ اگر آپ شامل رہیں گے نا تو اللہ کرے گا تو شیطان بھاگ جائے گا بس وسے مایوس ہو جائے گا یا مانتے نہیں یہ تو ایک بار منع کرتا ہوں سو بار بولتے وہ با کوئی بھاشا ہی نہیں سمجھتے ہم تیری بھاشا سمجھیں گے بھی نہیں انشاءاللہ شاء اللہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی مشکل خشا کو بڑا نوازا ہے اور یہ ہماری سنتے ہیں یہ شاہ ولی اللہ محدس دہلوی جو اس طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں نا یہ بھی ان کو بہت مانتے ہیں شاہ ولی اللہ محدس دہلوی کو تو انہوں نے جواہر خمساہ یعنی شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ القوی کی کتاب جواہر خمسہ جس کے وظائف جید, جید و بزرگ اولیاء کرام رحم اللہ السلام نے اجازت ہی جن میں شاہ ولی اللہ محدی بھی شامل ہیں اس کتاب میں ہے ناد علی ہفت بار یا سہ بار یا یک بار بخاند ہو دہو است یعنی سات بار یا تین بار یا ایک بار ناد علی پڑھے ناد علی مشہور وظیفہ ہے جو اہل علم ہیں یا علماء کے قریب ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہے یعنی وہ وظیف یہ کتاب جس کی شاء اللہ مو سے دے اجازت دیتے رہے ہیں اس کتاب میں یہ نادی علی اس طرح لکھا ہوا ہے نادی علی اس کا ترجمہ بھی بہت مزے کا ہے حضرت علی کو پکار جو عجائب کے مظہر ہیں جن سے عجیب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں انہیں تمام مصیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا ہر رنج و غم دور ہو جائے گا آپ کرم اللہ و تعالی وجہ الکریم کی ولاد سے یا علی یا علی یا علی, یا علی تو اگر پھر اللہ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ یہ نقل کرنے کے بعد یہ حوالہ بھی دیا جواہر خمساہ یہاں حوالہ یہ جواہر خمسا مترجم پیج نمبر 284 اور 453 دو جگہ ہے اگر مولا علی کو مشکل کشا ماننا مصیبت کے وقت مددگار جاننا ہنگام غم و تکلیف یعنی وقت غم و تکلیف اس جناب کو ندا کرنا یعنی پکارنا یا علی یا علی کا دم بھرنا شرک ہو تو معاذ اللہ یہ سارے اولیا کرام رحیم اللہ السلام کفار و مشرقین ٹھہرے اور سب سے بڑھ کر بھاری مشرق کٹر کافرزن بلّہ یعنی اللہ کی پناہ شاہ وری اللہ ہوں جو مشرقوں کو اولیاء اللہ جانتے البرہ بلحکل مسلمان دیکھیں کہ یا علی یا علی کہنے کو شرک ٹھہرانے کی کیا سزا ملی نہ ناحق مسلمانوں کو مشرک کہتے نہ اگلوں پچھلوں کہ مشرک بننے کی مصیبت سے اس سے یہی بہتر کہ رائے راس پر آئیں سچے مسلمانوں کو مشرک نہ بنائیں ورنہ اپنوں کے ایمان کی فکر کریں تو بہرحال کے مولا علی مشکل کشا کو پکارنے میں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں اور بھی بہت سارے دلائل قرآن دلائل بھی ہیں میں قرآن کریم کے دلائل ہے حدیث کے دلائلیں تو یا علی پر یہ سفے کھولے تو میں نے یہ ملا تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ورنہ اور بھی دلائی لیں ولہ رسولمل تعالیٰ علی, علی, علی بھلا سلویبل لینے <Hollywood> <grandmaener> کے لیے <faze> <itu> <ممم ütl> <Siyam> لینے کے لیے علی مشکل کو شاغ مانا اری مشکل کو شاغ ردا مانا مشکل کو شاغ بھینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا بھی لینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا آج الحمد للہ ہمارے ساتھ ہیدری کمپیوٹر بھی ہے یہ دیکھو یہاں بیٹھا ہوا ہے کمپیوٹر ہے ان کے ابو آئیں گے تو پھر انشاءاللہ شاء اس کو آن کریں گے نا اے بہت چھوٹا ہے دے اللہ کرے یہ کام کر جائے تھوڑی دیر میں ہمارے پاس تاثرات آئیں گے تو انشاءاللہ ہم دکھا دیں